وہ کہے گا جس نے پیدائشی نابینا دیکھا ہی نہیں وہ کہے اندھیرا اندھیرا ہے تو وہ اس کے حسب حال اس کا کول حق ہے اس کے حال کے مطابق اور جس نے سب کچھ دیکھا ہے وہ کہتا ہے نہیں بہت کچھ ہے تو اس کے بعد دوسرا نقطہ اس میں جو ام المنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا سے مروی ہے فرماتی ہیں سم محب بلیخلا وقان یخلو بغار حراً فیطن صفی وحوۃ ابلیہ علی ذبات العد تو پھر اگلا کام کیا ہوا آکل صلاحت اسلام کو خلوت نشینی سے محبت ہو گئی خلوت نشینی سے محبت ہو گئی تو یہ جو حب بلیََََََََََ الخلا اس سے اہل تصوف کے ہاں جو خلوت نشینی ہے اس کا ثبوت ملتا ہے وہ سنت ہے آکا علیہ السلام کی صوفیہ نے جو خلوت نشینی کی کم و بیش مدت کے لیے تو خلوت نشینی یہ آکیہ الصلاۃ وسلام کی سنت ہے اور یہ رحبانیت کا بدل ہے خلوت و رحبانیت میں فرق یہ ہے کہ رحبانیت دائمی ہوتی تھی پوری عمر کے لیے اور جمی فرائض اور امور دنیا کا ترک ہوتا تھا خلوت نہ جمی امور کا ترک ہے نہ دائمی ہے یہ ہجوم کے اندر کبھی کبھی تنہائی پیدا کر لینے کا نام ہے خلوت در انجمن تو صوفیاء کی خلوت نشینی اور اعتقاف اسی کا ایک حصہ اور شاخ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت امت میں قائم رکھی گئی اور اس میں آپ تہنس کرتے یعنی رات اور دن مسلسل عبادت کرتے تو اس سے کثرت عبادت جو ریاضت اور مجہادات کرتے ہیں اور اور صوفیاء كثرت عبادت و ریاضت یہ بھی آكال صلاحت و اسلام کی سنت ثابت ہوئی یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کوئی کہے گا کہ یہ تو قبل بے صط کی بات ہے لہذا حجت نہ ہوئی کیا قبلز بے صط کی بات تو ایسی سوچ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسو حسنہ ہے وہ بے سے قبل بچپن سے لے كے تادم وصال ہر دور حضور کی سنت اور حجت ہوتا ہے ہر دور سنت ہوتا ہے چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور کبھی بھی کوئی کام نبی اپنی عمر میں بے ست سے پہلے بھی ایسا نہیں کرتا جو منشاہ اور رضا الہی کے خلاف ہو اور منشاہ اور رضا الہی کے خلاف ہوتا خلوت نشینی اور کثرت عبادت اگر خلاف ہوتی تو یاد رکھ لیں اس حالت میں وہی نہ اترتی اللہ پاک فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم تم تو رابانیت کر رہے ہو کثرت کے ساتھ رات دن جا کے عبادت کرتے ہو اور گھر بار چھوڑ کے غاروں میں بیٹھے ہو یہ حالت مجھے پسند نہیں واپس شہر میں جاؤ وہیں وہی اتاروں گا تو اللہ نے وہی بیت خدیجہ میں نہیں اتاری خلوت غار ہیرا میں اتاری ہے لہذا یہ سنت بھی ہوئی حجت بھی ہوئی یہ بات سمجھ گیا نا آپ سنت بھی ہوئی حجت بھی ہوئی کہ وہ غار ہرا میں اتاری ہے وہی تو گویا وہی کا غار ہرا میں اترنا یہ خلوت اور تعبت کی توثیق ہو گئی الوحیت کی طرف سے بار گئے سے خلوت نشینی اور تعبد کثرت عبادت کی توثیق ہو گئی اس کے بعد اب ہم کتاب ایمان کو لیتے ہیں حدیث نمبر چودہ <خخ> کتاب ایمان۔ اور مسلسل حدیث نمبر چودہ یہ مسلسل بخاری شریف کا نمبر دے رہا ہوں نکال لیا آپ نے باب آٹھما ہے فرمایا بابن حب الرسول من المان چھوٹی حدیث ہے اس کی کراط بھی میرے ساتھ کر لیں جہاں کوئی چھوٹی حدیث آئے گی تو پوری کراعت کر لیا کریں تاکہ بار بار ثواب رہے کراط اور سیما دونوں کا حد دسنا الیمان کال اخبر انا شعیب کال حد ابو انج عن عن انسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حَتَّى حَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ اور اس کے بعد حدیث نمبر پندرہ وہ ان عنا سن ان عن نبی صلی عليه علیہ وََ وسلم اس میں شعت فرمیہ اللہ حتہ اکونا حب من دی و والا دہی ناس اجمعین <تصفيق> گفتگو میں اس سے اگلی سولہویں حدیث پر تھوڑی سی کروں گا چودہ اور پندرہ دو حدیثوں کو ذہن میں رکھ کے ایک نقطہ عقیدہ کا سمجھ لیں عام اہل علم اور علماء یا عام عوام الناس اللہ ماشاء اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو حدیثوں میں محبت رسول کی اہمیت کا ذکر ہے یہی سمجھا ہے نا جی نہیں یہ درست نہیں ہے محبت رسول کا بیان نہیں ہے حدیث کی نس کو پڑھیں فرمایا لا یو احدکم احدم حت اکونا احبا من ہے دوسرے مقام پر فرمایا حتہ اکونا احبا الیہ من دہی یہاں ذکر احبیت رسول کا ہے فقط محبت رسول کا نہیں ہے احبیت کیا یعنی اگر کہا کہ حضور علیہ السلام کی محبت کا ثبوت اس حدیث سے ملا اس حدیث سے محبت کا ثبوت ملا تو بھائی پھر محبت کا ثبوت تو اولاد سے بھی ملا اسی حدیث سے ولاد ہی تو اولاد کی محبت کا بھی ثبوت ملا و والدہی اور والد کی محبت کا بھی ثبوت ملا یا نہیں ملا اس میں اور پھر ورنہ سے اجمعین اور سب لوگوں کی محبت کا بھی ثبوت ملا تو وجہ امتیاز کیا ہوئی اس حدیث میں دیکھو نا من والدہ و والدہی ونہ سے اجمعین تینوں کی محبتوں کا ذکر ہے یا نہیں تو اگر آکہ علیہ و کی بھی محبت کا ذکر ہوا اور ان کی بھی محبت کا ذکر ہوا تو آکیہ صلاۃ السلام کی محبت کی فضیلت کیا ہوئی اور بنا امتیاز کیا ہوئی سب کی محبت کا ذکر ہے اولاد سے محبت ہو ایک حد میں والدین سے محبت ہو اس حد میں اور ورنہ سے اجمعین کی محبت کا بھی ذکر ہے تو آکا علیہ السلام کا کیا بیان ہے وہ خالی محبت کا نہیں فرمایا احبا علی انسانوں کی محبت سے زیادہ محبت ہو حضور کی محبت ان سب محبتوں سے شدید تر ہو تو جب شدید تر محبت ہوئی جب شدید تر محبت کا بیان ہوا تو پتہ چلا کہ حضور صلاحت السلام کی محبت درجۂ احبیت میں ہو تو ایمان ہے اور درجہ احبیت کا مطلب ہے سب محبتوں سے غالب تر اور سب محبتوں سے شدید تر اور سب محبتوں سے فائق تر یہ شرط ایمان ہے محض محبت رسول شرط ایمان نہیں اور کتنے بدنصیب ہیں وہ دل جو مطلقاً محبت رسول سے بھی خالی ہوں اور حدیث تو بیان کر رہی ہے کہ مطلق محبت رسول سے بھی تقاضہ ایمان پورا نہیں ہوتا چونکہ محبت اولاد بھی بیان ہوئی محبت والدین بھی بیان ہوئی محبت محبت الناس بھی بیان ہوئی تو ان سب کے مقابلے میں محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ احبا علی حضور کی محبت درجہ احبیت میں ہو کہ کائنات کی ساری محبتوں پر غالب تر یہ تو تھی بخاری شریف کی حدیث اب یہاں موازنے کے لیے ایک خاص بات بتا دوں اس حدیث کو امام بخاری نے تو روایت کیا حب الرسول من المان کا باب قائم کر کے کل میں نے آپ کو ترجمت الباب اور عنوان باب کی پوری بحث سمجھا دی تھی اور یہ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں یہ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں اور مسلم شریف کا باب بتا رہا ہوں اگر میری کتاب جو حدیث میں مرتب کی المنہاج السوی اس کو لیں گے تو اس کا مطالعہ کرنے لگیں گے تو اس کا صفاتیس ہے المنہاج السوی من الحدیث نبوی صفاتیس امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے اسی حدیث کے لیے وہ قابل توجہ ہے اور بڑا ایمان افروز باب ہے امام مسلم نے باب قائم کیا اخراج مسلم فصیحی کتاب ایمان۔ کتاب الامان باب و وجوب محبت رسول والولد والوالد والناس اجمعین انہوں نے باب یہ قائم کیا ہے کہ حضور کی محبت مطلقاً عام حضور کی محبت کا ہونا یہ واجب نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو انسان مسلمان اور مومنی نہیں ہے وہ تو خارج ہو گیا ایمان سے مگر واجب کیا ہے فرمایا اولاد والدین اور دنیا کی ساری محبتوں سے اکثر غالب تر محبت ہونا یہ باب قائم کیا اور آگے امام مسلم نے بڑی ایمان افروز بات کی باپ ابھی ختم نہیں ہوا تو باپ عنوان یہ ہے وہ ادم الو اطلاق کو ادم المان علا ملم یب و محبہ اور امام مسلم نے فرمایا باب قائم کرتے ہوئے کہ جس شخص کو حضورات والسلام کی ذات اقدس سے اس درجہ غالب تر فائق تر شدید تر اس درجہ کی محبت نہ ہو اس پر مومن ہونے کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے اسے آپ صاحب ایمان بھی نہیں کہہ سکتے فرماتے ہیں اس پر اطلاق ایمان بھی جائز نہیں تو گویا امام اب عقیدہ امام مسلم کا دیکھے امام بخاری کا عقیدہ تو سمجھ لیا کہ محبت رسول کو فرمایا من ایمان کہ یہ ایمان ہے محبت رسول ایمان ہے اور امام مسلم نے اس کے اوپر زیادت کرتے ہوئے تصریح کی فرمایا ایسا ایمان ہے کہ اگر تمام محبتوں سے غالب در محبت آقا علیہ اسلام کی نہ ہو تو اس شخص پر ایمان کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے یہ مسلم شریف اس کی حدیث نمبر چوالیس ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر چوالیس اور جلد اول صفحہ ست سٹ سکسٹی سیون جن لوگوں کے پاس بصورت جلد ہو یہ صفحہ اکتالیس ہے صحیح مسلم کا اگر آپ کے پاس ایک سنگل والیوم والی صحیح مسلم ہے اس کا صفحہ اکتالیس ہے مگر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کے باپ کا نمبر سولہ ہے باب سولہ حدیث نمبر سکسٹی سیون ویسے مسلسل اگر لیں ابتداس سے تو حدیث نمبر ایک سو اڑسٹھ بنتی ہے کتاب الایمان کی حدیث اور ہے اور مسلسل میں ون سکسٹی ایٹ اس باپ کا عنوان بتایا جو میں نے عرض کر دیا وہ اطلاق و ادم المان علا ملن محبو حاضل محبہ اگر اس درجہ کی محبت آقا علیہ السلام سے نہ ہو تو اس پر ایمان کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے اب آپ کو یہ پتا چلے اب آپ اندازہ کریں بعض لوگ حضور علیہ السلام سے شدید درجہ کی محبت کو شخصیت پرستی کہتے ہیں تو ایمان مسلم شخصیت پرست تھے بولیے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں لوگوں نے سب شخصیتوں کو ایک بنا دیا ہے بابا آپ کی اور میری بات ہو تو شخصیت پرستی کہتے پھریں جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہ شخصی عام شخصیتوں میں سے شخصیت نہیں ہے چونکہ ان کے لیے حکم وہی ہے ایمان کے باب میں جو ذات الہی کا حکم ہے سوائے الوحیت و معبودیت کے سوائے الوحیت و معبودیت کے حکم جو اللہ کے رسول کا ہے وہی اللہ کا حکم ہے حدیث نمبر سولہ جس کو امام بخاری نے روایت کیا وہ بہت اہم ہے باب ہے باب و حلاوت ایمان آن آنا سے رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری نے حضرت عن سے روایت کیا فرمایا آن نبی صلی اللہ علیہ وََ علی وسلم حال ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان ان يكون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرع لا یحبه الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقزف في النار آپ نے روایت کیا کہ تین علامتیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گویا اس نے ایمان کی حلاوت ایمان کی شیرینی ایمان کی مٹھاس چکھ لی تین علامتیں ایسی ہیں جو ایمان کی حلاوت اور شیرینی کا باعث ہے ایک یہ پہلی بات یقون اللہ و رسول و حبا مما سبا پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی ہر شے کی محبت سے بڑھ کر ان دو کی محبت ہو یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے توجہ طلب کہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ دو ہستیاں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر یہ دو محبوب ہوں کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر ان دو کی محبت عزیز ہو یہ لفظ ہے اس میں جو توجہ طلب لفظ ہے جو عاقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے احبا علی ہے لما ہوما ان دوہما ہوما کا سیکھا ہے یہ جو ضمیر ہے قائدہ عربی لغت کا یہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کو اگر دو کا ذکر چل رہا ہو تو اللہ اور مخلوق کو اس طرح اکٹھا ایک لفظ میں ایک ضمیر میں جمع نہیں کرتے اللہ اور اللہ کے بندوں میں سے اگر کسی کی بات ایک حدیث میں ہو رہی ہے تو الگ الگ ذکر کیا جائے گا یوں نہیں کیا جائے گا کہ خدا اور مخلوق دونوں کو ملا کر ہما کہہ دیا جائے ان دونوں کی بات یہ ہے وہ خالق ہے اور مخلوق ہے ان دونوں دونوں کے ایک ضمیری لفظ میں اللہ اور مخلوق کو اکٹھا نہیں کیا جاتا اب بات کو سمجھیں قرآن مجید میں ہے ارشاد فرمایازی یوسلی علیہ و ملاقات نزول مومنوں کے لیے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان پر درود بیچتا ہے یوسلی واحد کا سیغہ ہے بولیے یوسلی واحد کا سیغا ہے یوسلی علیکم کم وم اور پھر اس کے فرشتے بھی ضرور بھیجتے تو آپ نے دیکھا درمیان میں واؤ آطفہ لگا کر اللہ کا ذکر بسیغہ واحد کیا یوسلی علیکم کم واؤ عاطفہ کے بعد وم علاء کو الگ فرمایا تو وہاں چونکہ لوگوں کا ذکر ہے بندوں کا ذکر ہے عبادت کا ذکر ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل واحد میں اپنے ساتھ ملائکہ کو بھی شامل نہیں فرمایا اور جب وہی درود وہ درود جب نیک سالے بندوں پر پڑھنا تھا یازینہ من القرالہ ذکراً کثیرہ اللہ کے ذاکر بندوں پر صلہ کے طور پر اجر کے طور پر جب اللہ ہرب العزت نے اور فرشتوں نے درود پڑھنا تھا بطور اجر ذکر کے اجر کے طور پر تو اللہ نے حوالہ یو سلی کو واحد اپنا ذکر الگ فرمایا اور ملائکہ کا ذکر و واطفہ کے بعد الگ فرمایا مگر وہی درود جب اللہ ہرب العزت نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا تھا اور ملائکہ نے بھی تو وہاں ان کو الگ کرنے کی بجائے اللہ نے اپنے ساتھ ملائکہ کو ملا کر سیخ جمع استعمال کر دیا فرمایا ان اللہ وم اللہ یوسل علنبی اس جگہ حب اللہ یوسلی علیہ فائل اور فیل یوسلی بسیخ واحد پہلے بیان کر دیا اور و آتفا لا کر وہ تو ان کے فائلین کو الگ بیان کیا اور جب اسلاد نبی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے خود کو اور ملائکہ کو اکٹھا ذکر کر کے یوسل الن نبی ایک کی فیل میں دونوں کو جمع فروا دیا اس کو واؤ تشریق کہتے ہیں تو جب اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو جو بھی محبوب خدا پر درود بھیجنے والا ہے حضور کے ساتھ اللہ کی محبت شفقت اور ملاتفت کی وجہ سے ان سب کو اپنے فعل میں شریک فرما لیتے ہیں جب کسی اور کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنے اور مخلوق کے فیر کو جدا جدا ذکر کرتے ہیں اور یہاں چونکہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کا ذکر تھا حکم یہ دینا مقصود تھا کہ لوگوں میری محبت کو محبت مصطفیٰ سے جدا نہ جانو اور محبت مصطفیٰ کو محبت خدا سے جدا نہ جانو اگر یہ دو محبتیں الگ الگ اپنے وجود میں اپنے حکم میں الگ الگ دو محبتیں ہوتی تو اللہ رب العزت دونوں محبتوں کو یکجا کر کے احب علی مما سوا ہوما ایک ضمیر جو تسنیا کے لیے ہے اس ایک لفظ میں جمعنا فرماتے اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے اور یہ اس سوال کا جواب مل گیا کہ بعض ذہنوں میں آئے کہ آپ کثرت سے حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور سے محبت ہوئی تو اللہ سے محبت کیا ہوئی اللہ ہر العزت نے جواب دیا بزبان رسول کہ اگر میرے محبوب کی محبت کے ساتھ میری محبت کا معنی اور مفہوم سمجھنا چاہتے ہو تو احبا علی ہے مما سوا ہما میں غور کرو میں نے اپنی محبت کو محبت مصطفیٰ سے جدا نہیں کیا اور محبت مصطفیٰ کو اپنی محبت سے جدا نہیں کیا دونوں کو ایک لفظ میں جمع کر کے سمجھا دیا کہ میری اور میرے محبوب کی محبت کا حکم ایک ہے یہ تو محبت رسول کی بات ہوئی کہ وہ اللہ کی محبت کے حکم میں آ گئی اور دوسرا فرمایا بہن یوہب المر اللہ یوہب ہُو الا اللہ اب یاد رکھ لیں حلاوت المان ہے صلا سن فرمایا تین چیزیں کتنی اب تین چیزوں کا مطلب ہے ایک جمع ایک جمع ایک تین حقیقتیں ہیں الگ الگ یہ بڑی غور طلب بات ہے سلاح سن کا معنی کیا ہے پہلے ایک پھر اس کے بعد دوسری اور پھر اس کے بعد تیسری تبھی سلاسن ہے نا تو جو پہلی ایک حقیقت بیان کی اول حقیقت ایک اس ایک میں دو کو جمع کر دیا ہبا الما سوا ہوما فرمایا ایک میں میں اور میرے محبوب دونوں شامل ہیں آپ سمجھے ہیں بات کو ایک میں فرمایا ایک میں ہم دونوں شامل ہیں سلاسن واحد اسنین اسنان و سلاسن واحد پھر جمع کیا واحد پھر جمع کیا واحد تو تین ملائے تو سلاسن بنا اب وہ جو الاول ہے پھر اس کے بعد السانی کا بیان ہوگا الاول الحقیقت اللہ پھر الحقیقت و سانی ہے پھر الحقیقت فرمایا اِنَّ الحقیقت اللہ یہ <مع> پہلی حقیقت ہے اور الامر الاول ہے <مع> ایک کیا ہے اس میں میں اور میرا مستفی دونوں شامل ہے یہ عقیدہ بھی ہوئی عقیدہ بھی ہوا اور سلوک تصوف اور معرفت بھی ہوا اور کسی عارف نے کہا سرائے کی زبان میں ہک ہے ہے ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرق ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافرتے مشرک ہے شرک کی سمجھ آ نا جس نے ایک کو دو بنا دیا وہ مشرک ہے اور جس نے ایک ہی سمجھا وہ مواحد ہے الحقیقت اللہ اب آپ کہیں گے ایک اور دو میں فرق کیا ہوا ہاں اگر بات ذات کی ہو تو دو ہیں بات حکم اور نسبت کی ہو تو ایک ہے اگر دو ذاتوں کو ایک کہہ دیا تو شرک ہو گیا اگر دو ذاتوں کو اللہ اور رسول کی ذات کو ایک کر دیا تو شرک ہو گیا اور اگر اللہ رسول کے حکم اور نسبت کو دو کہہ دیا تو کافر ہو گیا تو با اعتبار حکم دیکھا تو ایک ہے بہ اعتبار جہت دیکھی تو ایک ہے بہ اعتبار حرمت دیکھا تو ایک ہے بہ اعتبار ادب دیکھا تو ایک ہے بہ اتبار اتاد دیکھا تو ایک ہے بہ اتبار نسبت دیکھی تو ایک ہے بہ اعتبار بیت دیکھا تو ایک ہے بہ اعتبار رضا دیکھا تو ایک ہے بہ اعتبار قربت دیکھا تو ایک ہے بہ اعتبار معاشیت دیکھا تو ایک ہے ارے توجہ سے دیکھا تو ایک ہے ذات کو دیکھا تو دو ہیں یہ ہے عقیدہ اہل السنہ سننا اور یہ عقیدہ اور ہے اور یہ عقیدہ مصطفیٰ ہے یہ عقل السلام نے بیان کیا اب یہ آپ سمجھیں بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو فرماتے ہیں کہ تم دو تم ایک ہی بنا دیتے ہو برابر معذ اللہ استخر اللہ کوئی برابر نہیں کرتا کوئی برابر برابر تو تب کیا جائے کہ دو ہوں برابری دو میں ہوتی ہے اور جہاں ہو ہی ایک ایک پھر برابری کیسی گھبرایا نہ کریں بھائی میں ذمہ دار ہوں جو کہتا ہوں کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ بچ پہ ڈال دیں کہ ہم نے تھوڑا کہا ہے قادری صاحب نے کہا ہے آپ کو کیا گھبراہٹ ہے آپ کو کیا گھبراہٹ جی ہم نے تو نہیں کہا برات کر دیں جان چھوڑا ہے میں نے کہا ہے بھیجیں میرے پاس برابری تب ہوتی ہے جب دو ہوں ہم برابر نہیں کرتے ہم برابر اور جب ہو ہی ایک پھر برابری کیسی پھر برابری اس لیے کہ اگر تو بات ہے ذات کی اگر آپ کے اعتراض میں بات ہے جو آپ اعتراض فرما رہے ہیں سوال کر رہے ہیں اگر اس کا اس اعتراض کا موضوع ہے ذات تو پھر تو ایک نہیں ہو سکتی کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے خالق اور مخلوق ایک کیسے ہوا نہ ایک ہو سکتے ہیں نہ برابر ہو سکتے ہیں خدا خالق مستفیٰ مخلوق خدا معبود مصطفیٰ عبد وہ مالک حضور مملوک وہ مرسل حضور مرسل وہ موتی دینے والا حضور لینے والے وہ پیدا فرمانے والا حضور پیدا ہونے والے اگر تو اشارہ ہے ذات کی طرف تو نہ ایک ہیں نہ برابر ہیں اب دوسرا اعتماد ہو سکتا ہے کہ آپ برابر کر دیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ حکمن کیا حکمن اگر بات حکم کی ہے بات نسبت کی ہے بات ادب کی ہے بات محبت کی ہے بات اطاعت کی ہے بات بیت کی ہے بات تعلق کی ہے اگر بات یہ ہے تو پھر برابری کیسی وہاں تو دو ہیں ہی نہیں ایک ہے پھر وہ بات ایک ہے اس لیے کہ پھر تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں رسول فقت اطالا جو ان کی اطاعت کرے وہی میری اتاد ہے ماسیت میں ایک کیا حرمت میں ایک کیا لاہ تو قدم و رسول اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو کیسے بڑھنا قربانی کر دی انہوں نے حضور کی قربانی سے پہلے بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کر دی ابھی حضور نے اپنا جانور ذبح نہیں فرمایا تھا کچھ نے کر دیا حکم ہوا جاؤ قربانی کے بعد دوبارہ جانور ذبح کرو وہ گوشت تھا قربانی نہیں ہوئی آئے آئی اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑا کرو ارے جانور تو مستفیٰ نے ذبح کیا اللہ نے کون سی گائے ذبح کی تھی اللہ تو قربانی کرنے سے پاک ہے اس کے لیے قربانی ہوتی ہے اس کے لیے قربانی ہوتی ہے تو اللہ کی قربانی سے پہلے نہ کسی نے پہلے کی نہ کسی نے بعد میں کی تو تقدم تو ہوا تھا فیل رسول پر عمل رسول پر تقدم ہوا تھا علی الرسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول پر پہل نہ کرو فرمایا خدا اور مصطفیٰ پر پہل نہ کرو تقدم ال رسول ہی تقدم اللہ ہے چونکہ ادب بار رسول ہی ادب اللہ برا رسول توبہ میں اللہ اور اس کا رسول تم سے بری ہیں جمع کر دیا تو ہم نے برابری کی ہے یا خدا نے کی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ اللہ نے جمع کر دیا فرمایا رسول اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا اللہ نے جمع فرما دیا فرمایا اعزاء اللہ و رسول ہی جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اللہ نے جمع کر دیا اللہ رب الزت نشاد فرمایا اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جمع کر دیا فرمایا میں یوت اللہ رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ نے اطاعت میں جمع کر دیا فرمایا مَن ياس اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانی کرے نافرمانی فرمانی میں اللہ نے جمع کر دیا فرمایا رسالات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاغ اللہ نے جمع کر دیا بلاغ میں فرمایا انہ رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ نے مخالفت میں جمع کر دیا فرمایا اللہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں مخالفت میں اللہ نے جمع کر دیا اللہ رب نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں اللہ نے جنگ میں جمع کر دیا اب کوئی جنگ اللہ سے بھی جا کے لڑتا تھا کوئی تلوار اٹھاتا تھا اللہ کے خلاف جنگ بدر میں کس کے خلاف اٹھے تھے عہد میں کس کے خلاف تھے غزوہ خندق میں کس کے خلاف تھے دیکھنے میں تو جنگ حضور سے ہو رہی تھی مگر اللہ نے کہا نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتے ہیں فرمیا و ردو ماں آتا ہلّہ رسول اگر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا تو عطا میں اللہ نے جمع کر دیا وہ ماں ناکام اللہ ان اللہ و من ہی کیا انہوں نے برا کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں جو اپنے فضل سے غنی کیا تھا اس پر خوش نہیں ہوئے اللہ نے فضل میں ایک کر دیا پہلے جمع کیا تھا اور اب بولیے نا پہلے جمع کیا تھا دونوں کا اب فرمایا من فضل ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تو نام دو کا ہے اللہ و رسول اور زمیر فرمایا من فضل ہی بولیے اب یہاں ایک نحو کا قاعدہ سمجھا دوں کوئی کہے کہ من فضل ہی ہی کی ضمیر ایک ہے اور اس کا مرجا بھی واحد ہوگا ہم دو نہیں مانتے اگر یہ اصول کوئی کہے تو سمجھ لیں ہاں ہم اس اصول کو مانتے ہیں کہ ضمیر کا مرجا اگر ایک مانے قاعدہ یہ ہے کہ مرجع ایک ماننا ہو اور قبل زمیر ذکر دو کا ہو دو اسم کا ذکر ہو قبل زمیر اور مرجع ایک کا ماننا ہو تو اس کو مانا جائے گا جو قریب تر ہے جو قریب تر ہے اگر آپ اس پر آتے ہیں کہ مرجع ایک ہے ہم نے مانا کہ مرجع ایک ہے تو سنو ترتیب آیت یہ ہے ان اغناہم اللہ ہوں من فضل ہی پھر فضل صرف رسول کا ہوگا خدا کا فضل ہی نہیں بنتا پھر خدا کی نہیں پھر رسول کا فضل ہے کہ ماں قبل قریب مرجع کون ہے رسول اللہ نہیں ہے تو جب ماں قبل مرجع رسول ہے تو مانا ہوگا صرف رسول نے اپنے فضل سے غنی کیا تھا سو ثابت ہوا کہ یہ بات غلط ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرجع اللہ کی طرف بھی ہے تو جب مرجع اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے تو چاہیے تھا کہا جاتا اغناہم اللہ من ب ہما ہما تسنیا کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دونوں نے اپنے اپنے فضل سے غنی کر دیا ہما تب آتا اگر فضل کے خزانے اللہ کا الگ ہوتا اور رسول کے فضل کا خزانہ الگ ہوتا اگر خزانے فضل کے دونوں کے جدا جدا ہوتے تو من فضل ہما آتا لیکن رب کائنات نے اسی جدائی کی تو جڑ کاٹ دی ہے کہہ کر کے کہ خزانہ فضل خدا کا فضل مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے اور فضل رسول کا خزانہ فضل خدا کے خزانے سے جدا نہیں ہے اسی جدائی کو ختم کر کے یکتائی میں بدلا ہے فرمایا خدا اور رسول ذات کے اعتبار سے دو ہے اور خزانہ فضل کے اعتبار سے ایک ہے تو ذات کے اعتبار سے دو ماننا یہ توحید ہے ذات کے اعتبار سے دو ماننا یہ خالق و مخلوق فرق کے ساتھ ماننا یہ توحید ہے اور دونوں کا فضل ایک ماننا یہ رسالت ہے یہ رسالت ہے پھر اللہ پاک نے فرمایا آگے سیو اللہ من فدل ہی پھر ایک ہی فضل قرار دیا فضل ہی ان قریب اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل میں سے عطا کر دے گا فرمایا بازانو من اللہ و رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بلایا بلاوا ہے پھر فرمایا سورہ توبہ میں و اللہ و ہو حق و عردو ہو کہ اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے یہ نقطہ پھر توجہ طلب ہے مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ مولانا مفتی گل رحمان صاحب اور محترم ظہور نیازی صاحب جو سربراہ ہیں جنگ برطانیہ کے اگر میں دو نام لوں اور کہوں کہ مفتی گل رحمان صاحب اور ظہور نیازی صاحب حق دار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے میرے جملے پر غور کرے تو آپ اردو ادب کے اعتبار سے میرا کلام صحیح قرار دیں گے یا غلط نیازی صاحب فرمائیں گے یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا اگر میں کہوں کہ مفتی گل رحمان صاحب اور علامہ ظہور نیازی صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے آپ فوری بول اٹھیں گے بابا دو آدمی ہیں آپ کہیں کہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے سے ہی ہے نا یہی طریقہ عربی کا ہے دو کی بات ہے تو ضمیر بھی دو کی ہوگی سیخا بھی دو کا ہوگا لیکن قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہوتا اللہ نے یہ نہیں فرمایا واللہ اللہ احق رسول ہُوک کو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا واللہ ورسولو حق توبہ آیت نمبر باسٹھ ہے فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے اب اللہ اور اللہ کا رسول دو کا نام لے کر فرمایا اسے راضی کیا جائے اب بولیے اسے میں سے کس کو نکالتے ہیں اللہ کو نکال کے رسول کو رکھتے ہیں یا رسول کو نکال کے اللہ کو رکھتے ہیں آپ کہیں گے کسی کو بھی نہیں نکال سکتے جس کو نکالا وہی وہ کافر ہو گیا بندہ نہیں نکال سکتے تو آپ کہیں گے کہ نہیں دونوں کو جمع کرتے ہیں یہی بات میں نے کی ہے کہ جمع کیا گیا ہے اکٹھا رکھا گیا ہے تو سمجھ لیں حکم میں اکٹھے ہوں تو رسالت ہے ذات میں جدا ہوں تو توحید ہے یہ الجمع و بین التوحید ور یہ یہ عقیدہ صحیحہ ہمارے لوگ ٹھوکر کھا گئے ہمارے لوگ ٹھوکر کھا گئے اسی پر علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے المسلول میں اس کے اندر مفصل لکھا ہے علامہ ابن تیمیہ سعودی عرب میں تمام علماء کے وہ امام اور پیشوا اور شیخ الاسلام گان مانے جاتے ہیں اور سب سے اعلیٰ افضل اور فائق فتویٰ علامہ ابن تیمیہ کا گردانہ جاتا ہے السارم المسلول میں انہوں نے اسی آیت کے تحت وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ ثابت ہوا انہ جہت حرمت اللہ و حرمت رسول ہی جہت کہ ثابت ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کی جہت ایک ہی جہت ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ میں ابن تیمیہ وہ کتاب ساتھ لایا نہیں ہوں میں اس لیے کتاب نہیں دی. صفحہ اکتالیس پر فرماتے ہیں فقد اکام اللہ مقام نفس ہی فی عمر ہی و ناہی و اخبار ہی و بیان ہی فلاں یجوز ہو این یو فرہ کبئین اللہ و فی شیم من حاضر العمر فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ اپنا قائم مقام بنا دیا ہے یہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب علیہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت نہیں سنا رہا ہوں یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے اپنا نائب اور قائم مقام بنا دیا نائبئی بھی نہیں فرمایا اقامہ اللہ مقام نف ہی اپنی جگہ پر قائم مقام بنایا ہے کن امور میں ذات میں عبادت میں نہیں معذ اللہ عبادت میں اگر ایک کیا تو شرک ہو گیا کن امور میں خبر دینے میں اعلان دینے میں حکم دینے میں منع کرنے میں نہیں کرنے میں اطلاع دینے میں علم میں نہیں میں خبر میں ان تمام امور میں اختیار میں ایک بنا دیا ہے اور پھر فرمایا کہ ان امور میں سے کسی ایک شے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرنا ناجائز ہے اب یہ آپ کو عقیدہ سیاح معلوم ہوا کہ فرق ہے بھی اور فرق نہیں بھی ہے بولیے فرق ہے بھی اور فرق نہیں بھی ہے جو لوگ صرف فرق کے پیچھے چل پڑے کہ فرق ہے وہ بھی ٹھوکر کھا گئے اور گمراہ ہو گئے ایسے علماء اور زعماء اور مفکرین کی کمی نہیں ہے اسلام میں جو صرف اصحاب فرق ہوئے جو صرف افراد جنہوں نے صرف فرق کیا گمراہ ہو گئے اور ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے غلوب کیا اور فرق نظر انداز کر کے صرف جمع کے پیچھے چل پڑے جو فقط جمع کے پیچھے گئے فرق کی حقیقت سمجھے بغیر وہ شرک کر بیٹھے تشبیہ کے مرتکب ہوئے تنظیم سے معروم رہے گمراہ ہوئے اور جو صرف فرق کے پیچھے چل پڑے اور مقام جمع کو نہ سمجھے وہ بھی گمراہ ہو گئے یہ وہ چیز ہے جس کو امام بخاری اپنی حدیث میں لائے ہیں احبا الیہ مما سوا ہوما یہاں جمع کیا ہے حضور کی محبت اور اللہ کی محبت ایک محبت ہے لہٰذا یہ وہم نہ کیا جائے کہ تم صرف حضور سے محبت کرتے ہو اللہ کی محبت کا نام ہی نہیں لیتے چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے اس مقام پر یہ اعتراض وارد کرنا یا جہالت ہے یا گمراہی ہے اور یہ میں نے عرض کیا کہ الحقیقت الا یہ پہلا عمر ہے آؤٹ آف تھری سلاسن ان میں سے ایک پھر فرمایا دوسرا عمر چونکہ فرمایا تھا نا سلاسن من کن نفیح وجد حلاوت ایمان تین حقیقتیں ہیں جن میں یہ پائی گئیں اس کو حلاوت ایمان ملی پہلی یہ ہو گئی کیا کہ اللہ رسول کی محبت کو ایک جانے ایک جانے فرق نہ کرے اور اس محبت کو کائنات کی ساری محبتوں پر فائق سمجھے اب اس کے بعد دوسری حقیقت کیا ہے پہلے تو محبت رسول کی غیریت محبت الہی سے ختم کی محبت رسول محبت الہی سے غیر نہیں ہے اس کو ختم کیا اب دوسری چیز فرمائی وین یو ہب المرآ لا یو ہب الا لله اب دوسری حقیقت ایمان کی حلاوت کے لیے فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سمجھ گئے کہ وہ ایک حقیقت تھی اب دوسرا عمر اور دوسری حقیقت کیا ہے کہ اللہ اور رس کے رسول کی محبت کے علاوہ بھی کچھ محبتیں ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے وہ اولیاء کی محبت ہے وہ اہل بیت اتحار کی محبت ہے وہ صحابۂ کرام کی محبت ہے وہ اولیا کرام کی اور صالحین کی محبت ہے اور فرمایا کہ دوسری کیا ہے کہ بندہ جب کسی بھی شخص سے محبت کرے اور سے رسول کی محبت تو شخص کی محبت میں شامل نہیں کی قربان جائیں سبحان اللہ کسی شخص سے محبت کرنا تو رسول کی محبت کو شخص کی محبت کے ذیل میں شامل بولیے نہیں کی تو جب حضور کو المرآ میں شامل نہیں کیا شخصیتوں میں شامل نہیں کیا تو حضور کی محبت میں جتنا کمال اور غلوب ہو جائے وہ شخصیت پرستی نہیں آئے گی کیونکہ المرآ کو حضور کی محبت سے ہٹ کر حقیقت ثانیہ کے تحت ذکر کیا اس کو اپنے ساتھ ملا لیا حضور کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ کر ایک کر دیا تاکہ ادھر شخصیت پرستی کا الزام ہی نہ رہے بہت لوگ ہوئے جنہوں نے تحریروں میں لکھا ہے زبان سے کہتے ہیں جب حضور کا ادب کمال کا کریں محبت کمال کی کریں تو کہتے ہیں دین میں شخصیت پرستی نہیں ہے ظالمو جب حضور کی بات ہو تو شخصیت پرستی کا عنوان ہی نہیں بنتا اللہ نے حضور کی ذات کو اپنے حکم کے ساتھ ملا دیا ہے اور شخصیتوں سے نکال لیا ہے شخصیتوں سے یہ میں نے سب قرآن مجید کی آیات اسی ذیل میں ادا کی پڑی وما رمیتا رمیت جو آپ کے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیت کرتے ہیں تو حضور شخصیتوں میں نہ رہے شخص ہو کر بھی کیا شخص ہو کر شخصیتوں میں نہ رہے انسان ہو کر تذکرہ انسانوں میں نہ رہا عام انسانوں میں نہ رہا کیونکہ ان کا حکم اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ ایک کر دیا اب باقی رہ گئے اب آگئے صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین تو پھر ان کی محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے محبت اولیاء محبت صالحین بھی ایمان کا حصہ ہے تو اس کو بھی شخصیت پرستی سمجھ کے رد کر دینا جائز نہیں آقا علیہ السلام نے اس کو حصہ ایمان قرار دیا ہے اَن يحب اللہ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ کسی اللہ کے مندے سے جب محبت کرے تو صرف لاہ کرے اس لیے کرے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے محبت کرے تو گویا اولیاء کی محبت محبت للہ ہوتی ہے اب فرق سمجھ لیں یحب الا لیلہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اب ایک لطیف علمی فرق ہے سمجھانے لگا ہوں حضور کی محبت صلی اللہ اس کے لیے الحب لللہ نہیں کہا محبت رسول کو الحب لللہ نہیں کہا کہ حضور کی محبت اللہ کے لیے ہے نہیں حضور کی محبت کو فرمایا کہ حضور کی محبت خود اللہ کی محبت ہے تو بات دیکھیے ایک محبت کا اللہ کی محبت قرار پا جانا اور شے ہے اور اللہ کے لیے محبت ہونا اور شہ ہے فرق ہے دونوں میں حضور کی محبت کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سوا ہما. حضور کی محبت تو خود میری ہی محبت ہے مت کہو کہ ہم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں استخر اللہ العظیم۔ جو شخص ایسا کہے اس کو ایمان کی معرفت نصیب نہیں ہوئی اس کو بینائی نصیب نہیں ہوئی کیا ہم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ کے بندو اگر تم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اللہ حضور سے کس کے لیے محبت کرتا ہے اللہ حضور سے کس کے لیے محبت کرتا ہے وہ فرماتا ہے میں مصطفیٰ سے محمد کے لیے محبت کرتا ہوں تو حضور کی محبت این محبت الہی ہے حضور کی محبت کو یہ کہنا درست نہیں کہ ہم حضور سے اللہ کے لیے محبت کرتے معاذ اللہ نا حضور کی محبت تو خود اللہ کی محبت ہے پھر یہ بات کس کے لیے کہی جائے گی یہ اولیاء کے لیے کہی جائے گی یہ صحابہ کے لیے کہی جائے گی اہل بیت کے لیے اولیا کے لیے کے لیے اللہ والوں کے لیے کہی جائے گی کہ ہم اللہ کے ولی سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں کی اور کے لیے میں فرق ہے حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے اور اولیاء کی محبت اللہ کے لیے محبت ہے یہ ہے جو اس حدیث میں فرق سمجھایا گیا اس کو باریکی سے باریکی سے دیکھ لیں تو فرمایا کہ اللہ جب حضور سے محبت تو فرمایا میری محبت ہو گئی رہ گئے حضور کی امت کے باقی لوگ جو سالے ہیں اللہ والے اولیاء صلیٰ ہیں یا صحابہ اور اہل بیت ہیں ان سے محبت کریں اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان سے اس لیے محبت کریں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے یا ان سے اس لیے محبت کریں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فرمایا اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں کو یوہب وہ یوہب ہو دو شقے بیان کی وہ یو بولیے وہ یوہبو نہ اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے وہ یوہب اور یہ بندے اللہ والے اللہ سے محبت کرتے اور یو مقدم ہے یو پر اللہ ان سے محبت پہلے کرتا ہے یہ اللہ سے محبت بعد میں کرتے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے اللہ سے بعد میں محبت کی تو اللہ نے پہلے محبت کیسے کر لی نہیں محبت تو یہی اللہ سے کرتے تھے پہلے مگر اللہ نے اپنی محبت کو اپنے رتبے کی وجہ سے پہلے بیان کیا کہ اب یہ اللہ سے محبت کرتے تھے اللہ ان سے محبت کرنے لگا اب چونکہ دونوں محب بھی ہیں محبوب بھی ہیں اللہ ان کا محب ہے اولیاء اللہ کا اور یہ اللہ کے محب ہیں چونکہ دونوں میں محبت باہمی ہے اس لیے جب دونوں محبتوں کا ذکر ہوگا تو محبت جو اللہ کرتا ہے اس کا ذکر پہلے اور جو بندے اللہ سے کرتے ہیں اس کا ذکر بعد میں یوحب ہوں یو ہوں تو فرمایا اللہ والوں سے محبت کرو اللہ کے لیے اور حدیث میں ہے حدیث قدسی میں آکا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا واجبت محبت للمتحاب نفیّہ ولمت ری نفیہ ولمتال سی نفیہ فرمایا کہ جو لوگ میرے بندوں سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے تو میں اس وجہ سے ان محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں ان کی زیارت کرنے کے لیے جانے والوں سے محبت کرتا ہوں ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کی خدمت بجا لانے والوں سے محبت کرتا ہوں یہ دوسری محبت ہوئی اور تیسری فرمائی عں یک یعود افل قفر کما یک رہو این یق ظفل نار اور تیسری بات ایمان سے محبت اب آپ درجے دیکھیں ہم نے ترتیبیں کیا بنا رکھی ہیں جب ہم کتابیں لکھتے ہیں واز کرتے ہیں خطاب کرتے ہیں بڑے مفقر بھی کہلاتے ہیں عالم بھی کہلاتے ہیں ہماری ترتیبیں اپنی وضع کردہ ہیں دین میں نفر کے بنتے نہ فتنہ ہوتا دین میں نہ فرقے بنتے نہ فتنہ ہوتا اگر ترتیبات اور ترجیحات ہم اپنی نہ بناتے وہی قائم کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دی ہم نے اپنی ترجیحات قائم کی اور دین کو اپنی ترجیح کے ارد گرد گھمایا سو فرقے بھی بن گئے فتنے بھی بن گئے اگر ہم اپنی ترجیح اور اپنی ترتیب کو ترک کر دیں اور ترجیحات خدا اور خدا کے رسول سے لیں قرآن اور حدیث سے لیں تو فتنے ختم ہو جائے اب یہاں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور ایمان کی شیرینی کے لیے تین حقیقتوں کا بیان کیا اور ان میں تینوں کو ترتیب سے اور کمال یہ ہے کہ ترتیب کیا رکھی سب سے پہلے اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو درجۂ اول دیا دوسرے نمبر پر اولیاء صالحین اور محبوبین خدا کی محبت کو رکھا اور تیسرے نمبر پر ایمان کی محبت کو رکھا ایمان کی محبت کو رکھا یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں کہ یہ کیا بات ہوئی ایمان تو سب سے پہلے ہوتا ہے ایمان ہے تو باقی محبتیں ہیں بات یوں نہیں ہے اس مغالطے کو آج دور کر دیں اور غلط فہمی کا پردہ اٹھا دیں کوئی شک نہیں من وجہن ایک اعتبار سے ایمان ہی پہلے ہوگا چونکہ ساری باتیں ایمان کے تصدق سے ہیں یہ ایک پہلو ہے یہ بات کا ایک رخ ہے کہ سب کچھ ایمان ہی کے ذریعے سے ہے اور ایمان ہی کے وسیلے سے ہے ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں یہ ایک اینگل ہے بات کا درست اب آپ ایمان میں آگئے جب تھے کفر میں اب میں شرح سمجھا رہا ہوں اس اشکال کا کو گرفا کرنے کے لیے اس سوال کا جواب ارض کر رہا ہوں جب آپ تھے کفر میں یہ بات بڑی اہم ہے تو کفر سے اسلام میں آنے کے لیے ایمان مقدم تھا کافر سے مسلمان ہونے کے لیے ایمان پہلا قدم تھا میری بات سمجھ گئے ایمان پہلا قدم تھا کفر سے ایمان کی طرف اسلام کی طرف آنے کے لیے ختم ہو گئی بات اب آپ مؤمن ہو گئے اب آپ دائرہ اسلام کے اندر ہیں ایمان آپ کو حاصل ہو چکا اب یہ خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے اہل کفر سے نہیں ہو رہا چونکہ یہ نہیں فرمایا کہ مومن تب ہوں گے نہیں فرمایا اے مومن تجھے ایمان کی مٹھاس تب ملے گی جب ترتیب سے یہ تین چیزیں لے آؤ گے اب ایمان حاصل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ایمان کی شیرینی چکھنے کی بات ہو رہی ہے ایمان کی لذت لینے کی بات ہو رہی ہے ایمان کی حلاوت لینے کی بات ہو رہی ہے ایمان کے درجات کی بات ہو رہی ہے ایمان کے مراتب کی بات ہو رہی ہے ایمان کے سمندر میں آ گئے اب ایمان کے سمندر میں غوطہ زنی کی بات ہو رہی ہے کہ کون کہاں تک تیرتا ہے کون کہاں تک نیچے جاتا ہے کون بہرے ایمان کے کتنے کتنے موتی اور جواہر نکال کے لاتا ہے اور ایمان کی سیڑھی چڑھ کر کون کس کس درجے تک پہنچتا ہے اب بات کفر سے ایمان میں آنے کی نہیں بلکہ ایمان میں آ کر اب درجات ایمان کی بات ہے لذت و حلاوت ایمان کی بات ہے مٹھاس اور شیرینی ایمان کی بیان ہو رہی ہے کہ اے مومنو اے مسلمانوں ایمان والو آؤ اب تمہیں بتائیں کہ کسی کو تھوڑی ملی شیرینی کسی کو زیادہ ملی اور کسی کو اتنی ملی کہ وہ ساری مٹھاس ہی مٹھاس ہو گیا حلاوت ہی حلاوت ہو گیا اب تمہیں بتائیں کہ تھوڑی شیرینی لینی ہے ایمان کی یا بڑی لینی ہے ایمان کے ادنا درجے میں رہنا ادنا درجے میں جانا ہے ایمان کی لذت و حلاوت ہلکی سی چکھنی ہے یہ ہر وقت حلاوت ایمان میں جینا ہے اب یہ بات ہو رہی ہے اب بات کو سمجھ گیا ہے نا آپ تھے گھر کے باہر گلی میں گلی میں کھڑے تھے گھر میں داخل ہونا چاہا تو گلی سے گھر میں داخل ہونے کے لیے تو پہلا دروازہ تھا پہلا قدم دروازہ تھا دروازے کے بغیر آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے سو وہ دروازہ جس نے گلی سے آپ کو گھر کے اندر کر دیا وہ تو دروازہ تھا وہ ایمان تھا اب بات ہو رہی ہے گھر کے اندر رہنے والوں کو اب گھر والوں سے بات ہو رہی ہے جو بیت ایمان میں رہ رہے ہیں گھر کے دروازے کے اندر بیٹھے ہیں اب ان سے خطاب ہے اے گھر والوں اے ایمان کے گھر میں رہنے والوں اے ایمان والو ہمارے پاس امبار ہے شیرینی کا مٹھاس کا کون کتنی چاہتا ہے تھوڑی سی چاہتا ہے یہ ہر وقت ہلاوت میں رہنا چاہتا ہے کون ایمان کا کتنا نشہ چاہتا ہے ایسا چاہتا ہے کہ چکھے اور اتر جائے یا کوئی ایسا نشہ ایمان کا چاہتا ہے کہ قیامت تک اترے بھی نہیں وہ ہما وقت نشے ایمان میں رہے کیفیت ایمان میں رہے لذت ایمان میں رہے حلاوت ایمان میں رہے اور صبح و شام اس کی حقیقت ایمان کی لذتوں میں بسر آپ جواب دیں گے نہیں مولا ہمیں تو ایمان کا وہ نشہ چڑھا کے اترے بھی نہیں ہمیں ایمان کی زیادہ لذت اور شرینی دے اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے اگر کمال ایمان چاہتے ہو اور حلاوت اور شیرینی یہ ایمان کی شیرینی میں اونچا جانا چاہتے ہو تو آؤ اب ایمان میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی ترتیب یہ بنا لو اپنی محبت کی ترتیب یہ بنا لو پہلی محبت خدا کے ساتھ مستعفی کی اب یہ ترتیب کا جو حکمت ترتیب یہ ہے حکمت ترتیب یہ ہے پہلی خدا و مصطفیٰ کی محبت دوسری اولیاء اور صلیحہ کی محبت کیوں مصطفیٰ کی محبت کیوں اس لیے کہ وہی تو تمہیں خدا کی محبت عطا کرے گی مصطفی کی محبت ہی تو خدا کی محبت ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی اب دوسرے درجے پر ترتیب میں اولیاء صلیحہ کی محبت کیوں رکھی وہ فرمایا اولیاء صلیح کی محبت اس لیے کہ وہ اولیاء کی محبت ہی تو تمہیں محبت مصطفیٰ کا راستہ دکھائے گی وہی تو تمہیں محبت الہی کے قریب کرے گی ولی کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں مولا کی محبت کی سمجھ آئے گی مگر یاد رکھ لیں ولی سے مراد ولی ہے تاجر نہیں ہے دکاندار نہیں ہے ہم نے جو حشر سارے دین کا کر دیا وہی حشر تصوف طریقت سلوک اور ولایت کا کر دیا تصوف و سلوک حب دنیا دل سے نکال دینے کا نام تھا اور ہم آج اور تصوف اور ولایت کا نام لے کر ساری دنیا کی محبت دلوں میں سجائے پھرتے ہیں جو شخص مال و دولت دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے مال بٹورنے کے پیچھے پھرتا ہے بٹورنے کے پیچھے پھرتا ہے وہ تو ابھی ایمان کے درجے میں بھی شاید ہی کم داخل ہوا ہے اس کا واسطہ کیا ہے ولایت اور طریقت کے ساتھ تصوف حب دنیا دل کو نکال دینے کا نام ہے دل سے نکال دینے کا نام ہے میں امریکہ میں ایک لیکچر دیا نیو یورک میں نیو اور خطاب کے بعد کوشچن آنسر کا سیشن ہوا تو کویشچن آنسر کے سیشن میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ پیر کامل کی پہچان کیا ہے میں نے کہا کیوں ضرورت پڑ گئی آپ کو انہوں نے کہا جی یہاں تو اس وقت پچاس پیر آئے ہوئے ہیں پچاس پیر ہیں اور ہر پیر نے اپنے ساتھ پروموٹر رکھے ہوئے ہیں مینیجر رکھے ہوئے ہیں پلانرز پلاننگ کرتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں مینیجرز ہیں مارکیٹ مینیجرز ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کی کرامتیں بناتے ہیں پھر صبح سناتے ہیں پہلے بناتے ہیں گھرتے ہیں صبح سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے ان کے ایجنٹس ہیں پھر وہ لوگوں کو گھیرتے ہیں پوچھتے ہیں کسی کے مرید ہو یا نہیں نہیں ہو تو آؤ پیر صاحب تہذیب لائے ہیں کتبے وقت ہیں غوث وقت ہیں، لو تو سارے ایسا کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کامل کون ہے کس کی بیت کریں اور کس کی نہ کریں مجھ سے سوال کیا میں نے کہا میں علمی جواب دوں گا تو آپ کے لیے مشکل ہوگا ایک سادہ جواب دیتا ہوں اور وہ کروڑ جوابوں کا ایک مغز ہے اور وہ یہ میں نے کہا جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے ہائے ہائے ہائے ہائے جس کو مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے پیر تو کہتے ہیں جسے صرف حق کی تلاش جسے صرف مولا کی تلاش ہائے, ہائے, ہائے اور جو خود مریدوں کی تلاش میں پھرتا ہے وہ تو ابھی مرید نہیں بنا پیر کہاں بنے گا جو مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے وہ تو ابھی خود مرید ہے مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا وہ تو لوگوں کا ارادہ کرتا پھرتا ہے رب کا ارادہ کب کرے گا جس کو پیروں مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل ہے اس لیے کہ پیر اور شیخ وہ ہے کہ مرید اس کی تلاش کرتے ہیں وہ مریدوں کی تلاش نہیں کرتا علامہ اقبال نے نفیس بات کہہ دی کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاک حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے کبھی مارکیٹ مینیجر نہیں رکھے تھے حضور غوس پاک کا کوئی پروموٹر نہیں تھا حضرت جنید بغدادی کے کوئی ایجنٹ نہیں تھے خواجہ اجمیر اور سلطان نظام الدین اولیا کے ایجنٹس نہیں تھے پروموٹر نہیں تھے تو تصوف نام اہل دنیا سے بے نیاز ہونے کا ہے مرید کو طالب کہتے ہیں شیخ مطلوب ہوتا ہے طالب نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ولی کی محبت کیا ولی کی محبت اس لیے دوسرے درجے پہ رکھی کہ وہ رسول کی محبت کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی مجلس میں بیٹھیں تو اللہ کی محبت ملتی ہے رسول کی محبت ملتی ہے تو اولیاء کی محبت دوسرے درجے میں ہے تو ہم افراد اور تفرید کا شکار ہوئے کہ ادھر بڑھے تو حقائق کا انکار کر دیا دین کے ایمان کے حقائق کا انکار کر بیٹھے اور ادھر بڑھے تو ان حقائق کو مسخ کر دیا اور تیسرا فرمایا درجہ ایمان کی محبت اب ایمان کی محبت کو تیسرے درجے میں ترتیب میں اس لیے فرمایا کہ ایمان کی محبت کی ایمان کی حفاظت ہی اللہ رسول اور اولیاء کی محبت ہی ایمان کی حفاظت کرتی ہے اللہ رسول اور اولیاء کی محبت ہی ایمان کی حفاظت کرتی ہے اور جن کے پاس وہ تین محبتیں نہیں ہیں وہ ایمان کی حفاظت سے محروم ہیں تو اللہ رسول اور ولی کی صالحین کی محبت ایمان کی حفاظت کرتی ہے تو امام بخاری نے یہ حدیث قائم کی اور یہ امام مسلم نے بھی قائم کی اور اس طریقے سے یہ پھر موضوع امام بخاری امام مسلم اور تمام علم حدیث آگے چلاتے ہیں اس کے بعد آگے یہ حدیث نمبر پچاس ہے باب ہے سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المان والاسلام و باب نمبر اڑتیس ہے باب نمبر اڑتیس حدیث نمبر پچاس یہ حدیث عن ابی حوریر رضی اللہ تعالیٰ ان روایت سیدنا ابو سے اس میں سیدنا جبرائیل امین ایک دیہاتی کی شکل میں دیہاتی کی شکل میں مسافر کی شکل میں آقا علیہ السلات والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے سوال کیا مل ایمان یا, یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے یہ سوال کیا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا المان و انتک میں نا بلّاہ و ہی و بلقاہ تو فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اس کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات پر ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن باعث بادل موت پر ایمان لاؤ تو گویا جو ہمارے اساسی عقائد ہیں جن کو ارکان ایمان کہتے ہیں تو آقا الصلاۃ والسلام نے ان بنیادی عقائد کو اساسی عقائد کو ارکان ایمان کو بیان فرمایا ایمان کے سوال کے جواب میں اس کے بعد سائل نے اور سائل یاد رکھنے سیدنا جبریل امین تھے چونکہ آخر پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو بتایا جب وہ سوالات کر کے رخصت ہو گئے تو آخر پیاق علیہ السلام نے فرمایا فقال حاضری لو جا منا صدی نَ یہ جبرائیل تھے لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے اور تمیں دین کی تعلیم دینے کے لیے مجھ سے سوالات کر رہے تھے اس حدیث میں تین چیزیں عقائد کے باب میں سمجھنے والی ہیں پہلا سوال ایمان سے متعلق کیا تو آقا علیہ السلام نے جو ارکان ایمان جو آپ پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں ان کا بیان فرما دیا دوسرا سوال انہوں نے کیا قال مل اسلام آکا علیہ السلام نے فرمایا قال الاسلام ان انط اللّہ ولا تشر کبھی و تو قیم الصلاۃ و تو و رمضان آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے اور نماز قائم کرے متو زکوٰۃ اور مفروضہ زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور ایک حدیث میں ہے کہ حج ادا کرے حدیث کے الفاظ ہیں دوسرے میں فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و تقی مسلات و توجلب نسطا صبیر پانچ ارکان اسلام بیان فرما دیے اسلام کیا ہے اس سوال کے جواب میں جبریل امین سوال کرتے دوسری جگہ پر بھی آیا ہے مسلم میں متفقل لفظ مسلم کے مفزادہ مفصل ہیں صحیح مسلم کے الفاظ زیادہ مفصل ہیں پھر وہ تصدیق بھی کرتے صداقت یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا اب تیسرا سوال کیا کالہ مل اان احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انتا ابد اللّہ کا ان کا تراہ فَإِن الم تکن تَرَاهُ ہو يَرَاكَ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس کیفیت اور اس حالت میں کرے گویا تو اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے اللہ کا دیدار کر رہا ہے اس طرح کرے گویا تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے فَإِن الم تکن تَرَاهُ ہو اور تو اگر اللہ کو نہ دیکھ سکے تیرا استہزار قلبی اس قابل نہ ہو کہ تو اللہ کے مشاہدہ کی کیفیت اپنے دل میں پیدا کر سکے تو فن ہوں کا پھر یہ یقین کی کیفیت ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اب یہ تین چیزیں جو بیان فرمائی ایمان اسلام اور احسان یہ تینوں چیزیں تعلیمات دین کی اساس ہیں ایمان کا سوال اور اس کا جواب یہ دین کے اندر عقائد کی بنیاد بنا دین کے اندر عقائد کی بنیاد بنا جس میں توحید کا مسئلہ رسالت کا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ملائکہ کا بعض باد الموت کا حساب و کتاب کا آخرت کا وہی کا رسالت کا تو عقائد کے جو اساسیات ہیں اور جو بنیادیں ہیں وہ ثابت ہوئی اس حدیث سے اور اگلے وقتوں میں یہی عقائد کی بنیادیں جب اس کے اوپر صحابہ کرام متخصص ہوئے پھر تابعین پرتبہ تابعین اور آئماہ کلاسیفیکیشن کا دور آتا گیا تو جب انہوں نے اس پر کام کیا تو یہ علم العقیدہ اور علم الکلام بنا جب اسی کے لیے دلائل فرام کیے اسی کو جب ڈیولپ کیا تو یہ علم العقیدہ بھی بنا اور یہ دلائل جب ملے تو علم الکلام بھی بنا گویا اسلام کے اندر علم الاقائد اور علم الکلام ان سب کی اساس اور بنیاد ایمان ہے اور یہ دین کا حصہ ہے دوسرا سوال جب اسلام کا کیا تو اس میں علیہ اسلام نے ارکان اسلام بیان فرمائے تو عید و رسالت کی شہادت اور اقامت سلاط اور اتا زکوٰۃ اور سو میں رمضان اور حج بیت اللہ کا تو پانچ ارکان بیان کیے